اگر کسی مرد نے, شوہر نے اپنی بیوی کو حکم دیا مالک تھا اس عورت, نے اس عورت نے اپنے اوپر تلا کے پائیں واقع کی دوسرا مسئلہ بلبا شوہر نے اس کو حکم دیا طلاق بائن کا عورت ما وہ واقع جس کا حکم شوہر نے دیا ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ دونوں صورتوں میں عورت نے اپنے شوہر کی مخالفت کی بس ان دونوں صورتوں میں وہی طلاق واقع ہوگی جس کا شوہر نے اس کو حکم دیا ہے پہلا مسئلہ مصنف الرحمہ یہ بتا کہ پہلے کا مطلب یہ ہے الاول الحلے کی صورت یہ ہے کہ یقل اللہ شوہر کہ کہ تو اپنے آپ کو ایک ایسی طلاق دے لے کہ میں رجوع کا مالک ہوں میں, مج... میں رجوع رہی اس طلاق دے لے بیوی سے کہہ دیا نفسی کہ میں نے اپنے آپ کو ایک طلاقہ تم تو رجعی ہی واقع ہوگی کیونکہ دو چیزیں لے کر آئی ہیں. ایک تو حوالے کی تھی جو چیز حوالے کی تھی شوہر نے ایک تو وہ لے کر آئی اصل اور شوہر نے حوالے کی تھی تلا کے ٹھیک ہے جی جو چیز اس کے حوالے کی گئی تھی ایک تو اصل لے آئی اور ایک وسفے زائد لے آئی ایک وسفے زائد لے آئی تو اب وہ پیچھے ہم جناب یہ پڑھ چکے تھے کہ جو وصف زائد ہوتا ہے وہ لنگ اور بے کار چلا جاتا ہے اور اصل واقع ہو جاتی ہے یہ پیچھے ہم پڑھ کے آگے ٹھیک ہے جی تو اب جو واقعی ہے باقی جو وہ وسف زائد لے لے وہ لگا جس طرح ہم نے پہلے ذکر کر دیا فی الق الوسف لنگ اور بے کار ہو جائے گا فی الق السلو اصل وصل باقی رہ جائے گا تھا وہ اپنی تو یہاں بھی طلاق بائنا کی واقع ہوگی شوہر کے قول کے مطابق یہاں بیوی کا جو قول ہے واشد رج یہ بیکار ہو جائے گا سپرد کیا گیا ہے جس کو سپرد کیا گیا ہے اس کی صفت متعین کر دی اس نے بتا دی کہ اس کی صفت یہ ہے جو چیز سپرد کی گئی ہے ٹھیک ہے جی تو فہد حاجلی بحا گئی اس کے بعد صرف یہ اتنی عورت کی طرف صرف اب اتنا حکم باقی رہ گیا کہ وہ اصل کو کیا کر دے واقع کر دے جو چیز اس کی سپرد کی گئی ہے باقی یہ کہ وہ وصف کو اب متعین کرے وسف تو متعین کر دیا شوہر نے اب وسب متعین کرنے کے اختیار کو نہیں دیا گیا بلکہ اصل کہ اصل کو آپ واقع کر سکتی ہیں اتنی صرف اس کی ضرورت ہے عورت کے کال کی باقی وسب کی تعین کرنا وہ شوہر نے کر دیا پہلے سے متعین کر دیا کہ میں کیسے وصف کے ساتھ طلاق دے رہا ہوں وہ اس نے متعین کر دیا ہے اب اس کی اختیار بنی ٹھیک ہے گویا کہ اس نے اختصار کیا ہے اصل ہی پر لہذا فیاقا طلاق واقع ہوگی صفتی اس صفت کے ساتھ اللہ جس کو شوہر نے متعین کیا ہے خواب وہ متعین کی ہے یا اس نے رجعی متعین کی ہے ٹھیک ہے جی جی اس اگلا مسئلہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو تین طلاقیں دے لے اگر تو چاہے اگر تو چاہے واحد عورت, دی دی عورت نے ایک طلاق نہیں دی لن یقع کوئی بھی کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی مفہوم شوہر کے کول کا مفہوم یہ تھا کہ اگر تو چاہے تو تین اگر تو چاہے تو تی وہ تی اور اس عورت نے ایک شوہر کی तरह سے تھا تین کو واکیہ کرنا اگر تو چاہے تو تین واقع کر دیں اس نے کی ہے ایک واکیہ ٹھیک ہے ماں شاہ ات سلا سا فلم یو جدید شرط اس نے بیوی نے ایک تلاق واقع کر کے تین کو نہیں چاہا ماں یہاں نافیہ ہے ماں شاہ ات سلا تھا اس نے تین کو نہیں چاہا تو فلم یو جدیشرت تو شرط تو نہیں پائی گئی ٹھیک ہے جی نہیں پائی گئی اس یہاں پر, پر ایک بھی نہیں ہو ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی قال وا اگلا مسئلہ <تصفح> اسی طرح شوہر نے بیوی سے کہا کلقی نفس کی واحد تو اپنے آپ کو ایک طلاق دے دیں شیت اگر تو چاہے پتل نقد سلا اس نے تین طلاقیں دینیزاری کا آئندہ طرح یہ بالکل اسی طرح ایتی, طلاق واقع نہیں ہوگی امدابی حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تین, تین کا چاہنا یہ ایک کو نہیں ہے جس طرح کے ایک کو واقع کرنا ٹھیک ہے جی جس طرح ایک کو واقع کرنا تین کے واقع کرنے کی طرح نہیں ہے بالکل مشیت میں بھی تین کی مشیت اور ایک کی مشیت میں زمین آسمان کا فرق ہے تین کی مشیت ایک کی مشیت کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں کہ مشیت والی صورت میں ایک واقع ہو جائے گی مشیعت مشیعت کیونکہ عورت کا تین کو چاہنا بات ہے کہ ایک کو تو وہ ضرور بر چاہ رہی ہوگی جی. اس لیے کہ تین کی مشیت ایک کی بھی مشیت تین کو چاہنا ایک کو بھی چاہنا ہے ٹھیک جی. لما انا واشدہ دشت اس لیے کہ تین کا ایکا ایکا ایک واحدہ ہے ایک واقع کرنا چاہیے ہمیشہ پائی جی اور جناب کیا ہو جائے گا یہاں پر اگلا من کا مسئلہ دیکھیں یہ بات سمجھ میں آ رہا ایک شامل ہے تین کو واقع کرنا تین کرنا ایک کو واقع کرنے کو کیا ہے جی شامل ہے مشیت ایک کی مشیت کو بھی شامل ہے اور داخل ہوگی ٹھیک ہے صاحب میرے دلی وا اگلا مسئلہ ان شی ہوتی اگر شوہر اپنی بیوی سے اگر تو چاہے تو ایک طلاق دینے والی ہے انشیتی اگر چاہے انشی ہوتا نئی گیم چلاتی اس نے کہا کہ میں چاہوں گی میں نے چاہا اگر تو چاہے میں نے چاہا اگر تو چاہے فقال شی اتو یون ولاق اور شوہر نے آگے تو پھر اس کے میں کہا ذریعے سمجھے. کیا کہا شوہر نے اپنی بیوی سے بیوی کی مشیت پر طلاق کو مولت کر دیا اگر تو چاہے تو, تو طلاق والی معلق کر دیا بیوی کی مشیت پر ٹھیک ہے جی بیوی نے اپنی مشیت کو شوہر کی مشیت پر موقوف کر دیا ٹھیک ہے جی بیوی نے اپنی مشیت کو شوہر کی مشیت پر موقوف کر دیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پر شوہر نے نیت کی طلاق کے ساتھ دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور جو عورت کے ہاتھ میں معاملہ دیا گیا تھا سپرد کیا گیا تھا وہ عورت کے ہاتھ سے نکل جائے گا وہ عورت کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا دلیل, دلیل یہ ہے کہ شوہر نے عورت کے شوہر نے عورت کے طلاق کو مشیت مرسلہ یعنی غیر مولک مشیت پر موقف کیا تھا ٹھیک ہے جی اس نے جو اسے مشیت کا دی تھی اگر تو چاہے ایسی مشیت دی تھی جو مولک نہیں تھی کسی چیز کے ساتھ ایسی مشیت کا اختیار دیا تھا اسے اگر تو چاہے مطلق مشیت تھی کسی چیز کے ساتھ وہ مولک نہیں تھی غیر مولک مشیت تھی اس پر موقف کیا تھا طلاق کو آگے سے عورت نے اپنی مشیت کو معلق کر دیا جبکہ اس نے دی تھی مطلق مشیت اگر تو چاہے مطلق مشیت اور اس نے جو اختیار کیا ہے اس نے مشیت معلّا یعنی ایسی مشیت اختیار کی کہ جو اگلی کی مشیت پر دیکھیں نا آپ دیکھیں وہ معلق کر رہی ہے اپنی مشیت کو شوہر کے معیت پر تو لہذا یہاں پر شوہر نے تو مشیت مرسلہ مطلق مشیت کا اختیار دیا تھا عورت کو جبکہ عورت نے آگے سے جو معیت اختیار کی ہے وہ ہے مشیت معلق معیشت معلق تو لہذا عورت نے مشیت مرسلہ کو تعلیق کی تالیق خانے میں پہنچا دیا تعلیق کی صفت لگا دی اس کو دیا. اس لیے جو چیز, جو چیز سپورت گئی تھی وہ اس لیے وہ کیا ہو گئی جی ختم ہو گئی جو, جو ایک شرط لگائی گئی تھی اگر تو چاہے تو وہ مقوط اور گم ہو گئی ختم ہو گئی ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آ گئی اس, اس کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا اب بعد میں دوبارہ اور شوہر کا کہنا شیت یہ سب بیکار ہے کیونکہ جو شرط تھی وہ شرط ہی ختم ہوگی وہ شرط ہی گم ہوگی کیونکہ وہ کتنی ہی نیت کر لے جو بعد میں اس نے شیتو کہا ہے لا نیت کر لے اس کے ذریعے سے طلاق کی لیکن طلاق نہیں ہوگی کہ عورت کا جواب صرف تک محدود ہے اس میں دور دور تک طلاق کا کوئی تذکرہ نہیں بھئی دیکھے نا اس نے جب کہا تھا کہ ان شی اگر تو جائے شوہر کی طرف منسوخ کیا تھا تو اس میں طلاق کا دور دور تک ذکر ہی نہیں اس لیے اب شوہر کا صرف کہہ کے طلاق مراد لے لینا یہ اسے طلاق براد نہیں ہو سکتی وہ طلاق میں محمول شی کا لفظ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی تو یہ مسئلہ اب ہو گیا جی والک فقال فکال اللہ کا طلاب جہاں شوہر نے طلاب جبکہ عورت ہے, ہے یعنی فخر اس نے وہ جناب کیا ہے کہ وہ مشغول ہو گیا اس چیز میں کہ جو لا یانی جس کا کوئی شوہر کے قول سے طلاق واقع نہیں ہوگی وہ الطلاق اگرچہ وہ اس کے درئے طلاق کی نیت بھی کرے کیوں نہ کلام المرتی ذکر طلاقی کیوں کہ عورت کے کلام کے اندر فکر موجود شاہ ابن تلا کہا سیر کیا زوج شاہ ابن تلا کہا تاکہ شوہر اس کے طلاق کو چاہنے والا ہو جائے تاکہ شوہر اس کے طلاق کو چاہنے والا ہو جائے ایسا تذکرہ ہی نہیں اور جو آگے بات کر رہے ہیں مسلم رحمت وہ نیت لا عمل فی غیر المذکور اور نیت جو ہے نا جی وہ غیر مذکور چیز کے اندر عمل نہیں کرتی نیت عمل کرتی ہے جب کوئی مذکور چیز ہو جہاں پوری کوئی ایسی چیز نہیں اس کے طلاق کے اندر کہ جس کے اندر شائفہ بھی پیدا ہو طلاق کا ایسی جناب کیا کوئی چیز ہے ہی نہیں تو لہٰذا یہاں پر طلاق واقع نہیں ہوگی اس کی نیت کے ذریعے سے بھی نہیں ہوگی کیونکہ نیت عمل نہیں کرتی غیر مذکور چیز کے اندر جس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا گیا اس کے اندر کوئی حمل نہیں کر سکتی لو اذا نوا، یہاں تک کہ اگر اس نے یوں کہہ دیا شوہر نے شی ات اللہ میں تو تیری، میں, نے تیری طلاق چاہی، میں, نے تجھے میں نے تیری کیا چاہیے طلاق چاہیے یہ الفاظ کہہ دیے تو یقاؤ اس کے ذریعے سے طلاق واقع ہو جائے گی ازا جب اس نے نیت جب اس نے اس ذریعے سے تلاک نیت کی ہو کیوں لِأَنَّهُ <مُتدَعُن> یہ نو ایک نئے سرے سے طلاق تلاک واقع کرنا ہے یہ تلاک واقع کرنا نئے سرے سے طلاق دے رہا ہے ٹھیک ہے جی نئے سرے سے کیوں؟ یہاں پر یہ کلام کا جواب نہیں بن رہا بلکہ یہاں طلاق واقع اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ ازثر نو طلاق واقع کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یا اسی طرح سے یا اس نے کہ جدو تلاقی کے مانے ٹھیک ہے یعنی کہ میں تجھے نئی جدو ایجاد اور اکا ٹھیک ہے نا یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی جس سے بھی اور سے بھی لیکن اگر شوہر نے کہا ارت طلاق کی کہا طلاق کی کہا کہ میں تیری طلاق کا ارادہ کیا اور اس کے ذریعے نیت بھی ہے ٹھیک ہے تب بھی جناب کیا طلاق واقع ہو جائے گی نہیں تب طلاق واقع نہیں ہوگی تب طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے کہ ارتو ارادہ دن سے مشتق ہے جس میں طلب کا مخہوم ہے نہ کہ وجود کا مطالبہ ہے رہے. طلب کا مفہوم ہے طلب کرتا ہوں نا کے وجود برقلاب اس کے اندر طلب موجود نہیں ہے بخلاف شیعتوں کے اندر کیونکہ کے اندر وہ شیعتوں یہ مشیت اور ان سے معقوض ہے جس میں موجود کے معنی ہوتے ہیں کی? کی? کہ میں کسی چیز کو چاہتا ہوں وہاں ایک کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی جبکہ جب کے اندر ارادن سے مشتق ہے اس کے اندر وجود کا معنی نہیں پایا جاتا, جاتا ہے طلاق کے کلام سے طلاق واقع نہیں ہوگی جی اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح بیوی کے شی اتو انشا کہنے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی اسی طرح اگر بیوی نے ان شی عطا کی بجائے کہا اور اپنی مشیت کو والد والد کی مشیت یا کسی اور کام پر موقوف اور ملک کر دیا تو ان صورتوں میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ بات وہی ہے کہ شوہر نے جو سپرد کیا تھا وہ تھی مشیت مرسلہ ٹھیک ہے جبکہ اس نے اس کو مشیت معلقہ کر دیا لہذا اب واقع نہیں ہوگی اور معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا مبدا کیونکہ یہ اثر نو واقعہ کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مشیت کے اندر جو مشیت ہے جی تم بے وجود یہ وجود کی خبر دیتا ہے یہ وجود کی خبر دیتی ہے مشیت بخلاف قولی بخلاف شوہر کے کولکے ارت لا طلاق بیو لائم وجود کیونکہ ارتو اور ارادن یہ وجود کی خبر نہیں دیتا وہ قدا اسی طرح اضافہ عورت نے جب جواب نہیں کہا میں ابھی چاہا اگر میرے والد نے چاہا شیعت میں نے اس طرح ہو گیا تو لم تو اس کے بعد بھی معاملہ اس کے اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا نماز کرنا کیونکہ ہم نے ذکر کر دیا کرن المتی مشیت الن کیوں کہ امن یہ عورت لا رہی ہے وہ مشیت جو مولکا ہے فلاحو طلاق واقع نہیں ہوگی وہ بطرل اور معاملہ باطل ہو جائے گا وہ انکان قَد قَد بِشَرْطٍ امرو <مُنجزٌ> قد اس کو منجز اگر بیوی نے شوہر کے جواب میں اپنی مشیت کو ایسی چیز پر معلق کر دیا کہ جو ماضی میں گزر چکی ہے جو چیز ماضی میں ہو چکی ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اس لیے کہ ماضی میں واقع شدہ کام پر ماضی میں واقع شدہ کسی کام پر شرط بنا وہ فوراً بن جائے وہ شرط کیا ہو جاتی ہے جی فوراً بن جاتی ہے جس طرح ہم نے طلاق کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر کسی نے ماضی میں طلاق کو واقع کیا تو وہ تنجیز فورا طلاق واقع ہو جائے گی فی اسی طرح اگر شرط کو کسی ایسے کام پر معلق کیا جو ماضی میں ہوا ہے تو وہ فورا والے کام پر اس کو معلق کرنا جو ہے وہ بن جائے گا وہ ماضی والے پر کام پہ کام اگر اس اس نے یہاں اس کو کہا کہ ایسے کام کی لہٰذا ملک کر دیا شرط کو کہ جو ماضی میں ہوا ہے تو وہ ماضی نہیں بلکہ فوراً بن جائے فی الحال واقع ہو جائے گی فی جب ہوگی تو سلاد فی کیا ہو جائے گی جی واقع ہو جائے گی خدا حب المرام اللہ عالم حقیقت اور آج جو ہے وہ حساب سے رابطہ